حضرت سخی سلطان ابا رحمۃ اللہ علیہ آپ چیئرمین ہیں مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد اینڈ لنڈن چیف ایڈیٹر ہیں مہنما مرات العارفین انٹر نیشنل دیوان آف جونا گڑھ اسٹیٹ لا تاخیر آپ کی خدمت عالیہ میں مدبانہ التماس کروں گا کہ آپ اپنے فکری اور انقلابی خطاب سے ہمارے و بحضان کو منور فرمائیں عزت ماب جناب شہبادہ سلطان احمد علی صاحب دومت برکاتکم کو علی ملا نبی وعلا آلہ وصحبہ ان اللہ مل سیدنہ و ومولانا محمد محمد وبارک وسلم president bahawal jhumkhana deputy commissioner bahawalpur janab zahid anwar jaffar sahab honorable secretary of bahawal jhumkhana honorable board members honorable members respected audience assalam alaikum wa rahmatullahi wa یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور ان بابرکت لمحات میں ہم سب یہاں پہ نبی اکرم خاتم المبیا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے سب یہاں پہ جمع ہیں اور میں آپ کا تمہید میں زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا لیکن کچھ کہنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت بڑا آنر ہے اور اعزاز ہے کہ میں اس بہت ہی ڈسٹنگوشڈ ادارے میں حاضر ہوں اور بہت شکر گزار ہوں آنریبل President جم بہاول جم خانہ اور ڈپٹی کمشنر بہاول پور صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس اعزاز سے نوازا اور میرے لیے ویسے بھی ہمیشہ ایک اسپریچل ایکسپیرئنس رہا ہے بہاول پور میں آنا اور خاص طور پہ بہاول پور کے لوگوں کا جو میٹھا لہجہ ہے میں نے یہ شرینی یا فارسی زبان میں دیکھی ہے اور یا سرائی زبان میں اس سرائکی میں جو بہاول کے لوگ بولتے ہیں اتنی دل نشین اور میٹھی زبان ہے کہ جی چاہتا ہے کہ لوگ بولتے رہیں اور آپ سنتے رہیں اور اس کے بعد بہاول کے لوگوں کا پاکستان کے لیے جو کردار ہے تحریک پاکستان میں یہاں کے مشاہر کی بالخصوص ہزائینس نواب صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی واقعتاً محسن پاکستان کہلانے کا حقدار ہے تو وہ حزائنس نواب صاحب آف بہاول پور ہیں اور ان کے پاکستان پہ ہم سب پہ بہت احسانات ہیں میں اپنے لیے یہ آنر سمجھتا ہوں کہ نواب صاحب کے اس شہر میں آج کی اس بابرکت رات میں اس تاریخی عمارت کے سامنے جس میں قائد اعظم خود بھی تشریف فرما ہوئے اور اس تاریخی کلب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو کرنا اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں اور دعاگو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحیح طور پہ استفادہ کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی سیرتوں کو منور کرنے کی عطا فرمائیں آ. میں پہلی چیز جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ توحید اور سیرتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے جو دوسری چیز آپ سے عرض کروں گا اس کا تعلق قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے اور تیسری چیز جو میں عرض کروں گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور خاص طور پہ آپ کی زندگی مبارک کا ایک بہت اہم گوشہ کہ آپ نے جو مساوات کا تصور دیا وہ آج ہماری سوسائٹی میں کس طرح اپلیکیبل ہے سوشل لیول کے اوپر تو پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے تو جو مسلم فکر ہے نہ صرف اسلامک فلسفی میں بلکہ دنیا بھر کی جتنی بڑی فلسفیز ہیں ان میں جو چند بڑے کوشچنس تھے جن کو اقبال نے بڑا بیوٹیفلی سمرائزڈ کیا ان سب کوشچنس کو ایک مصرے میں کہ چیست عالم چیست آدم چیست حق کائنات کیا ہے انسان کیا ہے اور خدا کیا ہے یہ دنیا بھر کے جتنے بڑے فلسفے ہیں ان سب کا مرکزی موضوع ہے اللہ تعالی نے یہ کائنات کیسے بنائی کس صفت کے تحت بنائی اس کائنات کا خدا سے کیا تعلق ہے اس کائنات کا انسان بنا سے کیا تعلق ہے انسان کا ان دونوں سے کیا تعلق ہے اس پہ لوگوں نے اپنے اپنے زاویہ نظر سے سوچا اور اس پہ لکھا اور کہا وہ یونان کا فلسفہ ہو چائنا کا فلسفہ ہو ہندوستانی فلسفہ ہو وہ ایجپشن فلسفہ ہو یا دنیا میں جتنے بھی سنٹر آف فلسفیز رہے ہیں ان سب میں بنیادی کوششن یہ تھے انسان کائنات اور ذات باری تعالی اس میں جب مسلمانوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تو قرآن مجید میں آپ مختلف مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مختلف صفات کا اظہار کیا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ یعنی وہ اپنے آپ کو المعز کے طور پہ متعارف کراتا ہے المذل کے طور پہ متعارف کراتا ہے القہار کے طور پہ متعارف کراتا ہے القوی کے طور پہ متعارف کراتا ہے الرحمن کے طور پہ متعارف کراتا ہے خبیر کے طور پہ متعارف کراتا ہے بصیر کے طور پہ متعارف کراتا ہے علیم کے طور پہ متعارف کراتا ہے مالک کے طور پہ متعارف کراتا ہے تو خالق کے طور پہ متعارف کراتے تو اس کے بے شمار اسما ہیں تو مسلمانوں نے ان اسما میں غور کیا اور مختلف سکول اف تھاٹس مختلف سکول اف فلسفیز جو اس میں بنے انہوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے ایک ایک صفت کو ایکسپلین کیا اور اس پہ امفسز کیا مثلا جو معتزل لائٹس تھے ان کا امفسز یہ تھا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عدل کے ساتھ بنائی ہے اور ہر چیز عدل کے اوپر قائم ہے اور کائنات اور اللہ کا تعلق عدل پہ ہے اور کائنات اور انسان کا تعلق عدل پہ ہے اور انسان اور ذات باری تعالیٰ کا تعلق عدل پہ ہے ان کے نزدیک جو صفت سب سے زیادہ غور کرنے کے لائق تھی وہ العدل تھی جو اشرائٹ تھے یعنی جو شا... شافعی اور مالکی نقطہ نظر ہے ان کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اس نے اپنی صفت قادر سے بنائی اور یہ کائنات اس کی قدرت سے قائم ہے اور کائنات اور خدا کا تعلق خدا کی قدرت سے ہے اور کائنات اور انسان کا تعلق بھی صفت القادر سے قائم ہوتا ہے اور انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی صفت القادر سے قائم ہوتا ہے جو ماتوریدی تھے یعنی حنفی نقطۂ نظر سے جنہوں نے اس پہ غور کیا ان کا امفسس تھا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے علم سے پیدا کی ہے اور اس کائنات اور خدا کا تعلق علم الہی سے ہے کائنات اور انسان کا تعلق اسی علم پہ قائم ہے اور انسان اور ذات باری تعالیٰ کا تعلق اسی علم کے اوپر قائم ہے اور جو صوفیانہ نقطۂ نظر تھا جس میں معروف کرخی ہیں جنید بغدادی ہیں قاسم خشی ہیں حارث محاسبی ہیں ابو حامد غزالی ہیں محی الدین عربی ہیں حضرت عبد القادر جیلانی ہیں شاب الدین وردی ہیں جنہوں نے ایکڈیمک وے میں بھی تصوف کو روحانیت کو اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ان کا بنیادی انفسس جو تھا وہ صفت الرحمن کے اوپر تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی رحمت کے ساتھ پیدا کیا اور خدا کا اور کائنات کا تعلق اس رحمت پہ ہے کائنات اور انسان کا تعلق اس رحمت پہ ہے اور انسان اور ذات باری تعلیٰ کا تعلق بھی اس رحمت پہ ہے اس کی جو انہوں نے سمپلیفکیشن کی اس لاجک کی کہ کیسے آپ سمجھیں کہ اس کا تعلق اس رحمت کے ساتھ قائم ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس بنیادی ذریعہ ہدایت کیا ہے بنیادی ذریعہ ہدایت قرآن مجید ہے آپ جب مصحف کو کھولتے ہیں قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے فاتحت الکتاب ہے سرح فاتحہ اس کی پیشانی پہ جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں مصحف کو پڑھنا وہ تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہا بسم اللہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یہ آپ کا اوپننگ ہے یا ہے کے ساتھ کیا ترجمہ ہوا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کون اللہ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے نہیں دیکھا تو نہیں وہ دیکھا جا سکتا نہیں کیا آپ نے اسے چھو ہے نہیں کیونکہ وہ چھوا جا سکتا نہیں تو وہ کون ہے وہ کیسا ہے تو میں کیوں اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں عقل نے ریشنیل نے انٹلیکٹ نے پہلا سوال اٹھایا کہ وہ کون ہے کیسا ہے جس کے نام سے تم شروع کر رہے ہو تو انہوں نے اس لوجک کو سمپلیفائی کرتے ہوئے کہا کہ فرسٹ ایور انٹروڈکشن جو ہیومن انٹلیکٹ پہ قرآن کے ذریعے ریویل ہوتا ہے وہ ہے کون اللہ بسم اللہ جس کے نام سے شروع کر رہے ہو کون اللہ ارحمان جو رحمت بے پایا کا مالک ہے یعنی پہلا تعارف اللہ تعالیٰ کا جو انسان کی عقل پہ وارد ہوتا ہے وہ اس کی رحمت کے ساتھ ہے قرآن کے ذریعے سے تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن الرحیم ہے یہ بنیادی تعارف ہے اس ذات باری تعلیٰ کا اور یہی رحمت ہے جو انسان کے اندر مومن کے اندر یہ کشش پیدا کرتی ہے کہ یہ اس سے محبت کرے یہ اس کی بندگی کرے جو الرحمان ہے یہ اس کا ہو جائے جو الرحمان ہے یہ اس کی اطاعت کرے جو الرحمان ہے کیوں کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق اس رحمت کے اوپر استوار ہوتا ہے اور یہ رحمت کئی طریقے سے ایکسپلین کی جا سکتی ہے مثال کے طور پہ شبنم کے آہستگی کے ساتھ گھاس کے اوپر گرنے سے لے کے ماں کے اپنے بچے کو محبت کی نظر سے دیکھنے تک گندم کے آپ کے لیے آٹا بن جانے سے زمین کی تہوں سے میٹھے پانی کی آپ تک رسائی تک ہر ایک چیز اس رحمت کے اوپر محیط ہے کہ آپ ان کی طرف محبت سے بڑھتے ہیں یہ اشیاء آپ کی طرف محبت سے بڑھتی ہیں تو سارا تعلق اور کشش جو اس کائنات کے اندر ہے وہ اس رحمت کے اوپر استوار ہے یہ اب تک ہمارا حصہ تھا رحمت کے اس نقطۂ نظر سے جس کو عام طور پہ ہم کلامی بحث کہتے ہیں ہماری تھیالوجی کے اندر کہ جو توحید کے ایک بنیادی تعارف کے اوپر ہے کہ ایک مسلمان کو اتنا بنیادی تعارف اپنے خالق اور مالک کا ضرور ہونا چاہیے جس کے آگے میں ہاتھ باندھ کے قیام کرتا ہوں جس کے آگے میں کمر جھکا کے کھڑا ہوتا ہوں رکو کرتا ہوں اور جس کے آگے میں اپنے گھٹنے پیشانی ٹیک کے سجدہ ریز ہوتا ہوں مجھے اتنا تو پتہ ہو کہ میرا اس کی ذات کے ساتھ تعلق کس چیز کے اوپر قائم ہے تو جو سب سے خوبصورت چیز انسان کے لیے ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ میرا اور میرے مالک کا جو پہلا تعلق ہے وہ اس کی رحمت کے اوپر قائم ہے اب اس رحمت کا ایک دوسرا تعارف اس نے قرآن مجید میں کروایا اور وہ اس نے اپنی باز جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اسلوب بیان رکھا ہے اس کے تحت قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کئی صفات کا مظہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے بھی رعف الرحیم کے طور پہ قرآن مجید ہمیں متعارف کراتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بھی ہمیں رعف الرحیم ہونے کے ناطے آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے رحمت کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک بہت ہی یونیورسل اور آفاقی انداز میں کروایا کہ وما وماسلا کا رحمت للعالمین کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگوں نے یہ دی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر چیز جو ہے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص نظم میں بنائی ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کائنات کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطا کے ساتھ پیدا ہوئی اور اس کے حکم کے ساتھ وہ سمیٹ لی جائے گی اور فنا ہو جائے گی لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو اس نے متعارف کروایا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو ایک ملک کے لیے ایک خطے کے لیے ایک دنیا کے لیے یا ایک کہکشاں کے لیے یا ایک گلیکسی کے لیے یا ایک کائنات کے لیے نہیں متعارف کرایا بلکہ اس دنیا کے اندر وہ تمام گلیکسیز جن کو آج تک انسان جان پایا ہے یا جنہیں یہ نہیں جان پایا مگر <سؤال> <پایا سؤال> وہ تمام کائناتیں جن کے بارے میں انسان اپنی ریاضیاتی عقل کے ساتھ کسی حد تک سوچ پایا ہے یا مستقبل میں جا کے سوچے گا یا ان کے بارے میں کوئی اندازہ لگا پائے گا یا جن کے بارے میں یہ کبھی بھی نہیں جان پائے گا قرآن ان سب کو جمع کر کے یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جہاں زندگی ہے جتنی بھی کائناتے ہیں ان کے اندر محبوبات ان کے, ان کے لیے رحمت بنا کر اس لیے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کسی شاعر نے پیش کیا کہ خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک محمد کی ہے شان رحمت وہاں تک اس لیے آم آم آم آم آم गेट اس کائنات کے اندر اللہ تعالی نے جو ایک آپ کا اثر متعارف کروایا وہ رحمت ہے تو اس لیے امت ہونے کے ناطے ہمارا یہ بنیادی حق بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے فیض حاصل کریں میں ابھی اس پہ زیادہ تفصیلی بات تو نہیں کر سکتا لیکن ایک ہنٹ جاتے جاتے دے جاتا ہوں امام ابو حامد غزالی کی کتاب ہے شرع اسماء اللہ الحسنہ جس میں انہوں نے صفات باری تعالیٰ کو ایکسپلین کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صفات کا مومن سے بنیادی تعلق یہ ہے کہ ہر بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جمال کی صفات ہیں ان میں سے اپنا حصہ حاصل کرے مثال کے طور پہ وہ چھوٹے جرم کو بھی معاف کرتا ہے بڑے جرم کو بھی معاف کرتا ہے وہ دانستہ جرم کو بھی معاف کرتا ہے اور نادانستہ جرم کو بھی معاف کرتا ہے وہ چھپے ہوئے جرم کو بھی معاف کرتا ہے اور وہ ظاہر ہو جانے والے جرم کو بھی معاف کرتا ہے ابو حامد غزالی کہتے ہیں کہ ایک مومن کو اگر اپنے مولا سے اپنے خالق سے اپنے پیدا کرنے والے سے کوئی تعلق ہے تو اسے اپنے اندر بنیادی عفو کی جو صفت ہے یا غفور کی جو صفت ہے اس کا یہ مادہ ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ یہ کسی مجرم کو معاف کر سکے ایسے مجرم کو جس نے چھوٹا جرم کیا ہو اور ایسے مجرم کو بھی جس نے بڑا جرم کیا ہو ایسے مجرم کو بھی جس نے نادانستہ طور پہ جرم کیا ہو اور ایسے مجرم کو بھی جس نے دانستہ طور پہ جرم کیا ہو ایسے مجرم کو بھی معاف کر سکے جس کا جرم ابھی چھپا ہوا ہو اور ایسے مجرم کو بھی معاف کر سکے جس کا جرم ظاہر ہو چکا ہو تو اس لیے بندے کا اللہ تعالیٰ کی صفات سے یہ تعلق نہیں ہے صرف کہ یہ ان صفات کے بارے میں یہ جان لے کہ میرے خالق کی صفت کون کون سی ہے بلکہ اصل تعلق اس کا اپنے خالق کی صفت سے یہ ہے کہ یہ اس میں سے اپنے حصے کا خیر طلب کرے کہ میرے اندر وہ صفت کیسے پیدا ہو سکتی ہے جیسے علامہ اقبال نے اسرار خودی میں یہ کہا ہے کہ رنگے او برکن مثال او شوی درجہاں اکس جمال او شوی کہ صفات سے مومن کا بنیادی تعلق یہ ہے کہ ان صفات کے نور کی چادر اپنے اوپر اڑھ لو اور اس دنیا کے اندر ان صفات کا جمال بن کے زندہ رہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفت رحمت ہے اس صفت رحمت کے ساتھ بنیادی تعلق ہمارا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت سے حصہ حاصل کر لی مثال کے طور پہ جس دن آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں پرچم تھا فتح مکہ پہ اور انہوں نے داخل ہوتے ہوئے کہا آج انتقام کا دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں آپ نے سورہ یوسف کی وہ آیات تلاوت فرمائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کے بھائی ملے اور انہوں نے کہا کہ آج تم پہ کوئی انتقام نہیں رکھا جائے گا لا تفریبہ علیکم اليوم آج انتقام کا دن نہیں ہے حضور نے فرمایا آج معاف کرنے کا دن ہے آج مکہ کی حرمت کو قائم کرنے کا دن ہے اس لیے انسان کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کا امتی کہتا ہے تو کم از کم اپنے اندر رحمت کا اتنا جوہر رکھ سکے کہ یہ اپنے کسی بھائی کو گلے لگا سکے یہ اپنے کسی دشمن کو معاف کر سکے یہ کسی کی خطا سے درگزر کر سکے یہ کسی مقام پہ انتقام کو ترک کر سکے یہ کسی کے ساتھ اپنے کینے کو ترک کر سکے یہ کسی مقام پہ اپنے غصے کے اوپر قابو پا سکے یہ کسی مقام پہ اپنے حواس کو اپنے اختیار میں رکھ سکے یہ بنیادی تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ساتھ ہمارا اس میں جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن مجید میں یہ ایک اسلوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو یونیورسلٹی کے ساتھ متعارف کرایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مرسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یونیورسلٹی کے ساتھ متعارف کرایا قرآن مجید میں دو مقامات اور ہیں خواتین و حضرات جو ہمارے لیے ایک چونکا دینے والے ہیں ایک مقام ہے قرآن مجید, مجید, مجید, مجید میں توحید کے بارے میں لشرکتا لطن لک تم نے جتنی عبادتیں کی ہوں جتنی ریاضتیں کی ہوں جتنی سوشل سروس کی ہو جتنی نیکیاں کمائی ہوں اگر تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تمہارے سب اعمال برباد کر دیے جائیں اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں اور دوسرا مقام قرآن مجید میں ہے کہ کا اور میرے نبی کو ایسی آواز میں نہ پکارو جیسے تم عام لوگوں کو پکارتے ہو اگر تم نے میرے نبی کو ایسے پکارا جیسے عام لوگ عام لوگوں کو پکارتے ہیں ان آلک ہو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے وہ ان تم لاتون اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال برباد ہو تو شرک کرنے سے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم <سلم> کی ذات گرامی کے حوالے سے غیر محتاط رویہ اختیار کرنے سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں سورہ حجرات یہ بتاتی ہے اس طرح اور بھی کئی مقامات قرآن مجید سے دیکھے جا سکتے ہیں جن میں مثال کے طور پہ اذکر ربک فی نفسک انت درعا وخیفت و دون الجہر القول کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اپنی سانسوں کے اندر بغیر آواز نکالے۔ یہ یعنی اللہ نے اپنے ذکر کے آداب بتائے کہ میرا ذکر کیسے کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں اسی طرح متعارف کرایا کہ یا ایھا الذين आمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي والوں تمہاری آوازیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے تو ایسے مقامات ہیں اللہ نے اپنی توحید کے آداب سکھائے اور ایسے بے شمار, م... م... آ... آ... بے شمار مقامات آپ کو ملتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت سے ہمیں متعارف کروایا اور آپ کی بارگاہ اقدس کی احتیاط کے ساتھ ہمیں متعارف کرایا دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہوئے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں کوٹ کرنا چاہوں گا امام فخر الدین رازی جو کہ بہت مشہور فلاسفر بھی تھے میتھمیٹیشین بھی تھے فقیر بھی تھے اور قاضی بھی تھے اور قرآن کے بہت, بہت فیمس کمنٹیٹر ہیں ان کی تفسیر بہت, بہت معتبر سمجھی جاتی ہے تفسیر کبیر اس میں امام راضی نے ایک بات لکھی آ. ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجوزے عطا کرتا ہے اور اس نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزے عطا کیے اور انبیاء کو جتنے معزے عطا کیے وہ تمام معجزات حصی تھے سینسری تھے لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معاضہ عطا کیا سب سے بڑا معاوضہ وہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید حصی معجزہ نہیں بلکہ اقلی موجزہ ہے اور حصے معذے میں اور عقلی ایک بڑا سادہ سا فرق ہے ابھی میں عرض کروں گا تو آپ جان جائیں گے اسے حصہ معاوضہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق آپ کی فائیو سینسز میں سے کسی کے ساتھ ہے یعنی سننے کی حص دیکھنے کی حس سونگنے کی حس چکھنے کی حس اور چھونے کی حس ان کے ساتھ جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ حصہ کہلاتی ہے سنسوری کہلاتی ہے فرض کیا اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ السلام کو ایک معجہ عطا کیا وہ معجزہ تھا کہ آپ نے اپنا اثا ڈالا اور وہ سب سانپوں کو نگل گیا یہ برحق ہے ہم سب اس پہ یقین رکھتے ہیں یہ سچ ہے حقیقت ہے اس پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے امبیا انبیاء برحق ہیں اور انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن یہ معجزہ اس وقت تھا جس وقت حضرت علیہ اسلام نے فرعن کے دربار میں وہ اس جا کے ڈالا جن لوگوں نے یہ ہوتے دیکھا اپنی سینسز کے ساتھ ان کے لیے بنا اور وہ اس پہ ایمان لائے لیکن جب وقت گزرا جو لوگ اس تجربے میں شامل نہیں تھے وہ اس کی صداقت پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر یہ معجا ان کے سامنے رونما ہو نہیں رہا کہ آج تک ایسے ہوتا چلا آ رہا تو اس لیے یہ ہے اور اس پہ حد زمانی اور حد مکانی ہے یعنی یہ ٹائم اینڈ اسپیس باؤنڈ ہے جو ہوگا ہوگا وہ حضرت عیسیٰ عیسی اسلام کو اللہ نے معاوضہ دیا آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ برحق ہے بجا ہے آپ میں تمام مسلمان تمام اہل کتاب جو اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کے آپ نے مرد زندہ کیے یہ ٹائم سپیس باؤنڈ تھا ایسا نہیں ہے کہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھونے سے مرد زندہ ہوتے چلے آتے آ رہے ہیں تو چونکہ یہ حصی تھا اس لیے ٹائم باؤنڈ تھا بیماروں کو شفا عطا کرنا ہاتھ لگا کے یہ اسی معاوضہ تھا جو سامنے تھے انہوں نے اسے اسے ایکسپیرینس کیا اسے تجربہ کیا لیکن جب, جب یہ وقت گزر گیا تو یہ معذہ ایک قصے کے طور پر تو بیان ہوتا رہا ہے مگر دکھنے میں یا ایکسپیرینس, ایکسپیرینس دنیا کرنے دنیا میں یہ معوضہ موجود نہیں ہے لیکن جو نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معاوضہ عطا کیا قرآن کا یہ عقلی معیے اور یہ انٹلیکچل ہے اور یہ ٹائم سپیس باؤنڈ نہیں ہے جس طرح صحابہ آبے کرام کے جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے ان کے دل قرآن کو سن کے پگھلتے تھے اور وہ روتے تھے قرآن کو سن کے اور جو اس وقت با ایمان نہیں تھے ابھی کفر کی صفوں میں کھڑے تھے قرآن سن کے وہ بھی اسلام کی صفوں میں آ گئے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی حضور کی نبوت کی گواہی دی خدا کی توحید کی گواہی دی اور ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور صحابیت کے عظیم مناسب کے اوپر فائز ہوئے یہ وہ لوگ تھے اور کیا اسی طرح آج بھی آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید ہمارے دلوں کو ویسے ہی فیض عطا کرتا ہے آج بھی سینکڑوں لوگ مغرب کے اندر آپ اگر اس پہ لٹریچر دیکھیں بہت لٹریچر عام گوگل کے اوپر بھی موجود ہے باقی اس پہ تحقیقات تو بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں کہ کتنے ہزاروں لوگ مغرب کے اندر ایسے ہیں جو قرآن پت... کے <سلمان> بعد زیادہ تر پیپر بک کو دیکھ کے پڑھتے تھے تو فوری طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ قرآن ہے جو مسلمانوں کو تو قرآن لے کے گئے اس کی ٹرانسلیشن فرینچ میں اسپینش میں انگلش میں وہ تین مہینے کے بعد وہ تین مہینے الیون سپٹمبر کے بعد قرآن سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب تھا اور جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا گیا قرآن کی تاثیر ایسی تھی ایک انٹلیکچوئل میریکل تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو ایمان اور اسلام سے منور کر دیا اور آج بھی ویسٹ کے اندر کنورٹ ہونے والے لوگوں کی یعنی جو دیگر مذاہب سے مسلمان ہوتے ہیں سب سے بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھ کے مسلمان ہوتے اس لیے امام راضی نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے یہ حصی معجزہ نہیں قرآن مجید عقلی معجزہ ہے جو قیامت تک لوگوں کی عقل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے طور پہ متعارف کراتا رہے گا اور اللہ تعالی نے خود قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو بہت تھا تو آپ کو معجہ ایسا عطا کیا گیا جس نے ان کے جادو کو زیر کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طباعت بہت تھی یعنی طب میڈیکل بہت تھا تو آپ کو ایسا معجہ عطا کیا گیا جس نے اس وقت کے حکیموں طبیبوں ڈاکٹرز، میڈیکل سپیشلسٹ کو حیران کر دیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک جو عقلی سرگرمی تھی اور خاص کر جو فصاحت اور بلاغت تھی وہ اتنی عروج پہ, پہ پہنچ گئی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بلاغت رکھ دی کہ لوگ اسے سن کے زیر ہو جاتے ہیں مثلا قرآن مجید کئی مقامات پہ چیلنج کرتا ہے ان کفار کو, کو جو اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت پہ بڑا ناز کرتے ہیں قرآن مجید انہیں یہ چیلنج کرتا ہے پہلے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہیں بات اور یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کتاب کی مثل کوئی کتاب لے آؤ تو کفار عرب کے بڑے بڑے فصیح اللسان اور بلیغ الزبان وہ قرآن کی مثل کتاب نہ لا سکے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج میں نرمی کی اور کہا کہ اچھا اس کی اس کتاب کی مثل کتاب نہیں لا سکتے اس کی ایک صورت کی مثل ایک صورت لے آؤ تو پوری دنیا عرب کے فسحا اور بلاغا اور علماء مل کے قرآن کی ایک صورت کی مثل صورت نہ لا سکے پھر اللہ نے اپنے چیلنج میں نرمی کی اور فرمایا کہ اگر تم ایک صورت نہیں لا سکتے تو اس کی دس آیات کی مثل دس آیات لے آؤ اتنی بھڑکتی شاعری کرنے والے عربی وہ قرآن کی دس آیتوں کی مثل دس آیتیں نہ لا سکے پھر اللہ نے اپنے چیلنج میں نرمی کی اور کہا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا بیجا ہوا نہیں ہے تو اس کی ایک آیت کی مثل کو یہ ایک آیت لے کے آؤ تو قرآن کی کسی ایک آیت کی مثل ایک آیت نہ لا سکے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے یہ الزام عائد کیا کہ قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عربی مبین کے اندر اترا ہے جیسے مختلف ڈائلیکٹ ہوتے ہیں زبانوں کے لکھنؤ کی اردو ہے یہ دلی کی اردو ہے یہ رام پور کی اردو ہے یہ دکن کی اردو ہے یہ پنجاب کی اردو ہے اس طرح جیسے یو ایس انگلش ہے یا آپ عام طور پہ بھی اپنا کی بورڈ سیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے آپشن پوچھتا ہے بھائی یو کے یو ایس آسٹریلیا کہاں کی انگلش ہے تو زبانوں کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں عربی زبان کے بے شمار ڈائلیکٹس ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی مبین میں اتارا ہے جو کہ قریش کی لغت تھی تو قریش نے یہ کہا کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی مبین کے معیار پہ پورے نہیں اترتے کون کون سے الفاظ ہیں تین لفظ انہوں نے کہے یہ سنیے گا ایک انہوں نے کہا لفظ ہے سخر دوسرا لفظ انہوں نے کہا ہے کبار تیسرا لفظ انہوں نے کہا عجاب سخرین ین کبار اور عجاب یہ تین ایسے لفظ ہیں جو عربی مبین کے کرائٹیریا کو پورا نہیں کرتے اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ کہ قرآن عربی مبین میں ہے کفار نے کہا کہ یہ غلط ہے اگر آپ کا لفظ ایک ڈائلیکٹ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب اس ڈائلیکٹ میں تو نہیں ہے جب کفار یہ چیلنج لے کے آئے تین لفظوں پہ سخرین کبار اور عجاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کفار سے کہا حضور نے فرمایا تمہارے نزدیک اس وقت عرب میں عربی مبین کا سب سے بڑا عالم کون ہے انہوں نے کہا جی فلاں بدو ہے فلاں شخص ہے آپ نے فرمایا کہ اسے لے آؤ تو وقت مقرر ہوا وہ اس شخص کو لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو وہ ایک بوڑھا تھا بزرگ تھا عمر رسیدہ تھا اب غور کیجئے گا ٹیکنیک پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں وہ کھڑا ہو گیا آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جائیں بیٹھ گیا پھر اسے کہا کھڑے ہو جائیں وہ پھر کھڑا ہو گیا پھر کہا بیٹھ جائیں وہ بیٹھ گیا پھر کہا کھڑے ہو جائیں وہ کھڑا ہو گیا پھر کہا بیٹھ جائیں بیٹھ گیا پھر کہا کھڑے ہو جائیں وہ تب گیا ایک بزرگ آدمی ہو جسے اتنے اہتمام سے کہیں لایا گیا ہو فرض کیا یہاں کسی بزرگ کو لے آئے کہ جناب محفل ہے یہ ہے وہ ہے اور یہاں اس کو سٹ سٹینڈ کرائیں ظاہر ہے وہ رد عمل دے گا غصہ کرے گا تو اس بزرگ کو جب تین چار مرتبہ کھڑا کیا گیا تو وہ غصے میں آ گیا اور جب وہ غصے میں آیا تو اس نے غصے میں آ کے عربی میں ایک جملہ کہا اس نے کہا شیخار مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو انا شیخ ان کو جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں ان ہادہ عجاب۔ یہ عرب روایت کے خلاف ہے یہ بات بڑی عجیب بات ہے تو وہ تین لفظ جن کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عربی محاورہ عربی مبین کا محاورہ نہیں ہے سخاری عجاب اور کبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی مرضی کا عالم لے کے آؤ عربی مبین کا وہ لے کے آئے اور حضور نے اسے ایسا معاملہ فرمایا کہ وہی تین الفاظ جن کو وہ جھٹ لاتے تھے اس نے وہی تین الفاظ عرب محاورے میں بیان کیے تو قرآن مجید کی جو لغت ہے وہ بذات خود ایک معجزہ ہے اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے مفکر کی قوم ہیں جسے ایک قرآن کا شاعر کہا گیا ہے حکیم الامت شاعر مشرق مفکر اسلام مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال جن کا بیشتر حصہ کلام کا قرآن مجید کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہے اور راغب کرتا ہے آپ کو قرآن میں ہو غوطن مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار تو اس لیے بنیادی طور پہ آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی آپ کے پاس جو سورس ہے یعنی سیرت کی اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی سیرت کی بہترین کتاب کون سی ہے تو میرے خیال میں قرآن مجید سے بہتر سیرت آپ کو کہیں نہیں ملے گی حضور کی تنہائی حضور کی خلوتیں حضور کی جلوتیں حضور کی نصیحت حضور کا پیغام حضور کا اٹھنا بیٹھنا حضور سے معاملہ کس طرح کرنا ہے حضور کا بنیادی تربیتی منحج کیا ہے دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے قبر کیا ہے زندگی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جہاد کیا ہے آداب کیا ہیں ریاست کیا ہے عدالت کیا ہے معیشت کیا ہے سماج کیا ہے لوگ کیا ہیں بھائی کیا ہے بہن کیا ہے ماں کیا ہے والد کیا ہے پڑوسی کیا ہے رشتے دار کیا ہیں زبان کیسے استعمال کریں ہاتھ کیسے استعمال کریں کانوں کا کیا بہترین مصرف ہے آنکھوں کو کیسے رکھیں لباس کیسا ہونا چاہیے چلنا کیسے چاہیے اٹھنا کیسے چاہیے بولنا کیسے چاہیے مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے مسلمان مسلمان سے کیسے معاملہ رکھے مسلمان غیر مسلم سے کیسے معاملہ رکھے مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے کیسے رہے مسلمان دوسرے کے ملک میں رہتے ہوئے کیسے رہے یہ سارے آداب جو آپ تعلیمات نبویہ میں تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ کو سب سے بہتر یہ قرآن مجید میں ملے گا. اس لیے سیرت پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں قرآن مجید آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تصویر نقش کرتا ہے جو بیان سے باہر ہے اب میں اپنے وقت سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہتا اور رات کا کافی وقت ہو گیا ہے خاص کر میری بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں آپ سب بھی یہاں تشریف فرمائیں سحری کا وقت بھی قریب ہوتا ہے ایک بات میں صرف عرض کروں گا انتہائی اختصار سے آپ کبھی قرآن کے صوتی نظام میں غور کریں یعنی ایک ہوتا ہے لفظ اس کی ایک وہ شکل ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے ایک اس کی وہ شکل ہے جو بولی جائے تو سننے میں وہ کیسے لگتا ہے یعنی اس کا جو ثوتی نظام ہے جب آپ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اکثر الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے جن کا آپ کو ترجمہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ سنیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس متعلق بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ قرآن میں کہتا ہے اِذَا الارض یعنی یہ جملہ اب آپ میں سے بہت شاید اس کا ترجمہ نہ پڑا ہو لیکن یہ سن کے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی بات کے لرزنے کی اور بہت ہی ایک زبردست تھر تھراہٹ کی بات ہو رہی ہے, یعنی دل تھر تھر آنے لگتا ہے یہ لفظ کا ایک سوتی نظم ہے بعض جگہ قرآن اس کو الفاظ کے ایسے استعمال سے بیان کرتا ہے اور بعض جگہ قرآن مجید اس کو زور بیان سے بیان کرتا ہے مثال کے طور پہ جہاں وہ اپنی توحید کو راسخ کرتا ہے وہاں آپ قرآن کا بیان دیکھیے واللہ لا الہ الا اللہ اللہ الملک الدوسل عزیز الجبار ایک بیان میں کتنی صفات بیان کر دی اور مقصد کیا ہے کہ زور بیان کو جب عرب پڑھتا ہے تو توحید اس کے سینے میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اس کی حیبت بیٹھتی ہے اس کے سینے اب آپ غور کریں کبھی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی توحید کو اس زور بیان سے بٹھا دیا پڑھنے والے کے سینے میں سننے والے کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جب متعارف کرایا تو کیا کہا انا ارسل کا شاہدم و مبشر و نظیرن سراجم منیرا ایک روانی میں کتنی صفات بیان کی اور زور جو ہے بیان کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رسالت کو سینے میں بٹھا دیتا ہے تو بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیرت پاک کو سمجھنے کے لیے حضور سے محبت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے میں اختتام کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ مدینہ کی سوسائٹی مدینہ کی سوسائٹی کیسی تھی میں اس پہ تفصیلی بات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے تو صرف پیغام کے طور پہ چند جملے یہ عرض کروں گا کہ مدینہ کی سوسائٹی وہ تھی جس میں لوگ اپنی قومیت سے قومیت سے مراد اپنی ذات پات سے نہیں جانے جاتے تھے کہ یہ اعلی نصب سے ہے اور یہ ادنا نصب سے ہے اور یہ کمی کمین ہے مدینہ میں ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی اس لیے مدینہ کی جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کا جو معیار تھا وہ تقویٰ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار قائم کیا وہ یہ تھا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی امیر کو غریب پر اور کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں جو فوقیت ہے اور جو فضیلت ہے ان اکرامکم ان دلّاہ یا تم میں صاحب عزت وہ ہے جس کا تقوی اللہ پہ بلند ہے ہم جب ہندوستان میں آئے تو ہم نے یہاں سے جو چند بری خصلتیں سیکھیں بہت سی اچھی خصلتوں کے ساتھ وہ یہ ذات پات کی تقسیم تھی یہ ملک ہے یہ چودھری ہے یہ خان ہے یہ مہر ہے یہ میاں ہے اور باقیوں کو ہم نے ڈسکرمنیٹ کیا کہ یہ شودر ہے یہ کمی ہے یہ کمین ہے یہ نیچ ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے بنی نوئے انسان کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا قبائل کی تفریق صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے تمہارے تکبر کے لیے نہیں ہے مدینہ میں آپ دیکھیں علاقوں کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں یہ سرائکی ہے یہ پنجابی ہے یہ پختون ہے یہ بلوچی ہے یہ کشمیری ہے یہ سندھی ہے یہ کرد ہے یہ ترک ہے ہاں یہ تعارف کے طور پہ موجود تھا مگر اس بنیاد پہ کسی کا عظیم ہونا ثابت نہیں تھا اور کسی کا کم تر ہونا ثابت نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دسترخوان لگتا تھا تو اس پہ مکہ کے ابو بکر مدینہ کے ابو ایوب حبشہ کے بلال روم کے سہیب فارس کے سلیمان اور یمن کے اویس یہ سب اکٹھے بیٹھتے تھے ان میں جن کو غلام کہا جاتا تھا وہ حبشی تھے لیکن حضرت عمر جیسے لوگ سرداران مکہ جو کہلاتے تھے جب وہ ایک حبشی زاد غلام کو مخاطب کرتے تھے قبول اسلام کے بعد تو کیا کہتے تھے البلالو ہوا سیدنا وہ بلال جو ہمارا سردار ہے تو جب آپ اسلام میں آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو آپ لا الہ میں ہر الہ کی نفی کرتے ہیں میں کسی کمپلیکس کا شکار ہو کر یہ بات نہیں کر رہا جو ہمارے ہاں مروجہ غلط تصور میں جنہیں نیچ کہا جاتا ہے میں ان سے نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو ڈفینڈ کر رہا ہوں یا اپنے کمپلیکس کو دور کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں میں کہاں سے ہوں کون ہوں لیکن میں دست بستہ آپ سے عرض کروں گا ہم ہاں میرے بھائی ہیں کچھ بزرگ ہیں کچھ بہنیں ہیں میری بیٹیاں ہیں میری مائیں ہیں لیکن آپ کسی کو بھی اس کی ذات پات کی بنیاد پہ ادنا نہیں سمجھ سکتے اگر آپ کا تعلق لا الح سے ہے ذات پات بھی الہ ہے اس کی نفی ذات پات اللہ ہے اور قرآن کہتا ہے جب آپ دن سکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک علاقہ علاقے کی برتری ہو قبیلے کی برتری ہو زبان کی برتری ہو کوئی برتری کوئی معنی نہیں رکھتی ایک ہی برتری ہے اور وہ ہے تقوا کی برتری ان اکراموں کو میں میرے خیال میں امام جامی نے کہا تھا بندے عشق شدی تر کے نصب کن جامیوں کہ دری راہ جامی ابن فلاں کا عشق اختیار کر لیا ہے تو نام و نصب کسی سے کیوں پوچھتا ہے اس راہ میں کوئی فلاں ابن فلاں نہیں ہوتا اس راہ میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا, اللہ ہوتا اللہ ہے اللہ اللہ. میرے دوستوں اور بھائیوں ہمارے مفکر کا علامہ محمد اقبال کا بھی یہی پیغام ہے کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تو رانی نہ افغانی خودی کا سر نہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیز فساں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ عل خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ضناری زمان ہے مکان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیا لا الہ الا اللہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک رسول اللہ نے ہمیں ایک کیا ہے ہمیں ایک ہو کے رہنا چاہیے ان تفریقوں میں تقسیموں میں جھگڑوں میں گالیوں میں کچھ نہیں پڑا یہ قرآن کا پیغام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق تع فرمائے جو خطا یہ لغزش تھی وہ میرے علم کا نقص تھا میرے نفس کی خطا تھی اور جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے میں اختتام سے پہلے بار دیگر بہاول جمخانہ انتظامیہ کا آنریبل ممبرس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے اس شرف سے نوازا اور اس اعزاز سے نوازا اور اسپیشلی آنریبل پریزڈنٹ آف دا کلب ڈپٹی کمشنر بہاول پور جناب سہیر انور جپا صاحب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی محبت کا اظہار فرمایا اور میرے لیے آج کی یہ بابرکت رات یقیناً یادگار ہے کہ میں اس تاریخی مقام پہ جس میں میرے آئیڈیل حضرت قائد اعظم محمد علی جناب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں یہاں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کے لیے حاضر ہوا آج کی شام میرے لیے یقیناً تاریخی اور یادگار ہے ان اللہ و ملائے کتو یوسل النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد المبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بخير بسم الله الرحمن الرحيم